اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرن میں ہر قسم کی مثال بان فرمائی اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشان لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو ناو مگر باطل پر